سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ تعالی صنعت و تجارت کا بھی بہت اہتمام کیا کرتے تھے ظاہر سی بات ہے صنعت نہیں ہوگی تجارت نہیں ہوگی تو پیسے کہاں سے آئیں گے اور پیسے نہیں ہوں گے تو آپ ترقی کیسے کریں گے ادنیا بالوسائل لا بالفضائل یہ دنیا تو اسباب و وسائل کی بنیاد پر ہے فضائل کی بنیاد پر نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے شیخ الاسلام ہیں شیخ الحدیث ہیں وغیرہ ہیں وغیرہ ہیں نہیں آپ کو کام کرنا پڑے گا ترقیات کے لیے آپ نے جد کرنی ہے اس کے بغیر تو آپ نہ تو خود ترقی کر سکتے ہیں نہ ہی آپ کا ملک ترقی کر سکتا ہے نہ ہی آپ کی ملت ترقی کر سکتی ہے سلطان نے صنعت و تجارت پر خصوصی توجہ دی اسے فروغ دینے کے لیے ہر قسم کے جائز اسباب وسائل کا انہوں نے استعمال کیا ان کے آبا آجداد اجداد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے صنعت و تجارت کو اپنی رعایا میں فروغ دینے کی بھرپور کوششیں کی سود کا کوئی تصور تک نہیں تھا جس کے بارے میں آج کل کہا جا رہا ہے کہ سود اگر نہیں ہوگا تو ہماری تجارت رک جائے گی اللہ اکبر پر اسلامی افغانستان میں سود کا کوئی تصور تک نہیں تھا سودی بینکوں کا کوئی تصور تک نہیں تھا علماء کرام نے جو اسلامی بینکوں کے بارے میں نظریات اور تصورات پیش کیے ہیں ان تصورات اور نظریات کو عملی جامہ پہنانے کی کوششیں کی جا رہی تھیں کہ دشمن نے ہمیں تہس نہس کر کے رکھ دیا لیکن اب دوبارہ سے عمارت اسلامیہ انگڑائیاں لے رہی ہے اور علماء کرام نے جو اپنے تصورات اور نظریات اپنی کتابوں میں لکھی ہیں انہیں تصدیقات کی ضرورت ہے تصور و تصدیق جو منطقی فلسفہ ہے اسے میں بیان کر رہا ہوں تو تصدیق کے لیے یہی مجاہدین ہے تصور کے لیے ہمارے علماء ہیں وہ ہمیں نظریہ پیش کرتے ہیں اور ہم اپنے خون سے اس کی تصدیق کرتے ہیں الحمد سلطان محمد فاتح کے زمانے میں بہت بڑے بڑے شہر فتح ہوئے وہاں صنعت و تجارت کی حفاظت کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے بہت اچھا نظام مقرر کیا خصوصی طور پر یہ جو نقیہ کا شہر تھا یہ صنعت و تجارت کا ایک مرکز تھا اس زمانے میں جیسے کہ ہمارے پاکستان میں کراچی صنعت و تجارت کا ایک مرکز بنا ہوا ہے اللہ تعالی ہمارے وطن عزیز پاکستان کو ظالموں سے نجات عطا فرمائے اور اسلامی بہاروں میں ترقی عطا فرمائے عثمانی جو تھے یہ عالمی منڈیوں سے اور بحری و برری راستوں سے بہت اچھی طرح واقف تھے انہوں نے پرانی شاہراہوں کو بھی اچھا کیا اور نئی شاہراہیں بھی تیار کیں پوری دنیا میں ان کی تجارت چلتی تھی پوری دنیا میں ان کا تجارتی سامان پہنچتا تھا اور دوسرے ملکوں سے بھی آتا تھا برآمدات اور درآمدات کا جو سلسلہ ہے یہ ان کے زمانے میں بہت عروج پر تھا عثمانیوں نے چونکہ اسلامی احکام کے مطابق انسانیت کی خدمت کرنی شروع کی تھی اس لیے, اس لیے پڑوس ممالک میں جو کفار تاجر تھے وہ بھی عثمانیوں کی سلطنت کی طرف ہجرت کیا کرتے تھے تاکہ دنیا کما سکے میرے بھائیوں دنیا کم آنے کے لیے لوگ اسلامی حکومت کی طرف ہجرت کیا کرتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی نظام صرف آخرت کی باتیں نہیں کرتا بلکہ آپ کی دنیا کی ترقی کا بھی یہ ضامن ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی میرے بھائی تم میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن ٹھیک ہے تو میری طرح قتل و قتال نہیں کرتا نہ کر تو میری طرح جاسوسوں کے گلے نہیں کاٹتا نہ کر تو میری طرح اور میرے مجاہد بھائیوں اور بچوں کی طرح مشقت اور مصائب برداشت نہیں کر سکتا نرم نرم زندگی کا تو عادی ہے خیر ہے کوئی بات نہیں لیکن اپنی دنیا کی فکر تو کر تم میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن بس یہی ہماری دعوت ہے میرے بھائیوں میری بہنوں ہمیں اپنی اسلامی حکومت کے قیام اور استحکام کے لیے کوشش کرنی چاہیے صنعت و تجارت کے میدان میں عثمانی بادشاہوں اور حکمرانوں کی جو پالیسی تھی وہ اتنی متوازن تھی شرعی طریقوں کے مطابق تھی کہ کفار تک متاثر تھے پوری سلطنت میں دولت کی ایک ریل پیل تھی عثمانی کرنسی پوری دنیا کی کرنسیوں سے بڑی ہوئی تھی جیسے کہ آج کل ڈالر کا جادو بولتا ہے عثمانیوں کی جو کرنسی تھی یہ سونے کی ہوتی تھی بات سمجھ میں رہی ہے سونے کی ہوتی تھی اسلامی حکومت کی دعوت دینے والے آپ کو صوفیت کی یا خلوت نشینی کی یا غاروں میں پناہ لینے کی دعوت نہیں دیتے میرے بھائیو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیا دین کے مطابق اچھی ہو دین کی بنیادوں پر استوار ہو آپ اپنی دنیا کے ذریعے اپنی آخرت کو سوارے یہ اسلامی نظام کا خلاصہ ہے ملک میں کئی قسم کی فیکٹریاں لگائی گئیں جہاں اسلحہ تیار کیا جاتا تھا پھر اس اسلحے کو ذخیرہ کرنے کے لیے گودام بھی تیار ہوئے اور ملک میں عسکری اہمیت کے حامل جو علاقے تھے وہاں پر بڑے بڑے قلعے اور چھاونیاں بنائی گئیں یہاں اس مقام پر میں اپنے افغان طالبان کو اور پاکستانی طالبان کو اور پوری دنیا میں جہاد میں مصروف مجاہدین کو یہ نصیحت بھی کرنا چاہتا ہوں اگرچہ میں اس نصیحت کے لائق نہیں ہوں لیکن نصیحت کرنے کے لیے لائق ہونا ضروری نہیں ہے صرف امین ہونا ضروری ہے انی لکم ناصح امین اور الحمد میں یہ نصیحت بطور امانت خیر کے طور پر کر رہا ہوں کہ ہمیں اسلحے کے باب میں بہت زیادہ غور و فکر کرنی چاہیے اس وقت جو عالم کفر ہم پر غالب ہے وہ علم کی وجہ سے معرفت کی وجہ سے یا ٹیکنالوجی کی وجہ سے نہیں ہے یہ ویسے ہی پراپیگنڈا ہے ان کے پاس کیا علم ہے ان کے پاس کیا معرفت ہے ان کے پاس کیا ٹیکنالوجی انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی سے صرف انسانیت کا قتل کیا ہے اور انسانیت کو بے لباس کیا ہے انسانیت کو انہوں نے ننگا دھڑنگا ہونے کے طریقے سکھائے ہیں خیر یہ ایک الگ موضوع ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کافر قومیں کافر حکومتیں ہم پر جو ڈنڈا اٹھائے گھوم رہی ہیں اس وقت اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسلحے کی ٹیکنالوجی میں ہم سے برتر ہیں ہمیں اسلحے بنانے کی بڑی بڑی فیکٹریاں اور کارخانے بنانے چاہیے اور عالمی دباؤ چونکہ ہم پر ہے اس لیے یہ کام ہمیں خفیہ کرنا چاہیے خفیہ رکھنا چاہیے افسوس کی بات یہ کہ ایک طویل عرصے سے جہاد جاری ہے ہمارے اس خطے میں لیکن آج تک ہم کوئی مناسب ٹیکنالوجی کے حامل نہیں ہو سکے ادھر ادھر کے قرض و ادار کے اسلحوں سے ہم جنگ کر تو سکتے ہیں لیکن غلبہ اور برتری یہ بہت مشکل ہے روس کو ہم نے بھگا تو دیا لیکن وہ آج بھی ہم پر اپنی برتری قائم کیے ہوئے ہے اسلحے کے زور پر اس نے یہاں لاکھوں کے اعتبار سے مائن گاڑ دیے افغان ان معوں پر آ کر اڑ جاتے ہیں ان کے جسم کے چھتڑے اڑ جاتے ہیں لیکن کبھی بھی روس نے نہ ہی معافی مانگی ہے نہ ہی معذرت پیش کی ہے کہ یہ میں نے غلطی کی ہے اور نہ ہی اس نے اپنا وہ نقشہ افغان فاتحین کے حوالے کیا جو کہ ایک عالمی قانون ہے یہ سب کیوں ہیں اس لیے کہ ہم اسلحے کے میدان میں ان سے پیچھے ہیں اس لیے یہ میری ایک درد مندانہ اور آجزانہ گزارش ہے کہ اسلحے بنانے کی ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے ہم برپور کوشش کریں اور یہ کوئی اتنا مشکل کام بھی نہیں الحمد الحمدللہ ہمارے مجاہدین جو کہ وزیرستان میں تھے ایک محدود وسائل کے باوجود کسی نہ کسی حد تک کچھ نہ کچھ تیار کر لیا کرتے تھے تو ہمیں ایسے گمنام قسم کے انجینئر ساتھیوں کی قدردانی کرنی چاہیے اور ان کے علم سے دنیاوی علوم سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلق محمد وعلی الہ و صحبی اجمعین سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ